ساید. کیوں آپ کی آنسوں آ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ لوگ حقائق بیان کرنا چھوڑ دیں گے جب بیان کرنا حقائق چھوڑ دیں گے زیادہ سے دینے کی طرف بڑی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 رہی فر خوشیاں ہوں بھی دنیا بھی لیکن حقیقی خوشی گھر میں سکون راحت یہ کسی کو نصیح ہوگا کیونکہ یہ حقائق بیان کرنے سے آتی ہیں حقائق سننے اور حقائق سنانے سے دوسرا فرمایا گمراہ لوگ آ جائیں گے ناطیں عام ہو جائیں گے ضرور شریف چوٹ جائے گی فرمایا تھرو شریف ایسی نعت ہے جو اللہ نے بنائی ہے جی. سبحان اللہ لا, ایک تھرو شریف پڑھو لاکھ نعت پڑھو اس کا ثواب دیا تھا بزرگ سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان باتیں فرما گئے ہیں وہی وہ ہے نرما سے شول میلا اور ذاتی مفاد پرستی پیسے کا شوق لینے کا ہوگا لوگ ان کو محبت نہیں رہے گی جس طرح پھر جلندری نے فرمایا زبان زباں تیری ہے رسالت اور کرتا ہے دل تیرا لندن کی وکایا <صفيق> <اللہ حافظ> <تربان>، <حافظ> <حافظ> بہ نا تو کرتا ہے زبان سے صناح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عمل تحزیف وغیرہ یہودیوں کا دل یہودی کو دے رکھتا اور زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تیسری بات کسی نے آ کر شریف کا اور روزے افس کا فوٹو لگا دیا آپ نے اترا کر فوراً الماری میں لگا تو شیخ الجام سے کہتے ہیں میں نے سوال کیا یا حضرت بھی. لوگ زیادت کریں گے آپ نے فرمایا پاس چیز کو عام کرو لوگ ان کے دل میں قدر نہیں رہے گی ایک دن ہوگا اس کو دیکھے گا بھی کوئی نہیں اللہ یہ خاص چیزیں ہیں عام کرنے کی نہیں ہے دل میں محبت رہے دیکھنے کی چاہت کو ایک بار دیں گے دو بار تین بار پھر دیکھیں گے بھی نہیں ہے وہی ہو رہا ہے جو بلوچ چوتھا طرح جا رہی تھی تو آگے ناکنے والے تو ایسے تو آپ نے سرمایا کہ کیا ہے بازشادی کی برات ہے سرمایہ افسوس سنت رسول کی طریقہ شیطان کا اللہ فرمایا ان کا کوئی نکاح نہیں اللہ غریب کی باتیں سن میرا وہاں سے تعلق ہے چاہے کسی کو بھائے چاہے کسی کو نہ بھائے میں اللہ رکھی تب تک شانندان حقائق سے آپ کو آگاہ کروں گا کیونکہ میں تو کہنے والوں میں سے ہو جاؤں منا تو میں نہیں سکتا عالم ہوتا ہے حکومت لائے آباد عالم یہ کہہ سکتا ہے نماز فرض ہے پڑھا نہیں سکتا وہ حاکم پکڑا جائے سبحان اللہ کیونکہ امامت کے تین قسم ہیں وہ حقائق سے لوگ معروم ہو جائیں گے غلط سمت میں دماغ لگ جائیں گے امامت کے تین کے سمے تین امامت چھوٹی امامت بات سمجھتے چھوٹی امامت آپ کہیں گے میں یہ سمجھوں گا ان کے دماغ میں بات بیٹھ گئی ہے کیونکہ حقائق کوئی مانے نہ مانے سنے نہ سنے وہ اپنی ان کی اہمیت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے سکھشانہ میں وہ کہیں نہیں جاتی سننے والے عمل نہ کرنے والے معروم ہو جاتے ہیں حقائق کی حقیقت جو ہے وہ کبھی کہیں نہیں جاتی سکسانہ اس کے لباس مات نہیں جاتے جن ایک طرف ہو جائے حقائق ہٹائے کی کوئی مانے چاہے کوئی امامت کے تین کیس میں امامت چھوٹی दरमियानी माह कुबरा बड़ी मामल आप समझ गए शार आपको कोई नहीं सुनाएगा इसलिए सीमा की गलत लग है नचोर कर रहा हूं मैं बात सुबरा छोटी छोटी सुबरा मौलवी घुस्ता दरमियानी पीर कुबरा हुकुम ڈی سی کمشنر یہ سارے خبر پیشہ یہاں تک بات ہوں بڑی حقیقت مولوی کیوں چھوٹی ہے تولی سیلی مالی تولی سیلی مالی پابندی ہوتی ہے تولی سیلی مالی آزادی ہوتی ہے اگر آپ تولی طور آزاد ہیں سیلی طور آزاد ہیں مالی طور آزاد ہیں تو کلی طور آزاد اگر آپ کو مالی طور پابند ہیں تو کلی طور پابند ہیں بات سمجھنے کی کوشش کرنا کہ میں پہلے تعت پر کیا کہ محبوب کو نصیحت فرما فائدہ ایماندار کو ہوگا فرمایا جا رہا ہے اس لیے حقائق جو ہے وہ ایماندار سمجھ سکتے ہیں عام بندہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا کولی زبانی زبانی پابندی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 یقین تین قسم کی آزادی ہے اگر آپ شیلی مالی قوم آدمی اپرادھ آزاد ہیں تو کلی طور آزاد ہے اب مولوی کوئی مامت شکرا کیوں کہا گیا کہ یہاں قولی طور قوم آزاد ہے چالیس مسئلہ بتائے تو آپ کو مولوی آپ نہ مانیں وہ منوا نہیں سکتا اس کو طاقت اپنی ہے منوا کی بات سمجھ گئے کہ منوا سکتا ہے اور کہہ میں یہ مسئلہ نہیں مانتا چاہے صحیح بھی ہو وہ منوا نہیں سکتا آپ ماننے میں آزاد ہیں وہ منانے میں کمزور ہے وہ منانے میں کمزور ہے قولی طور آپ آزاد ہو گئے مولوی سوگرا میں مامت سوگرا میں قولی طور آزاد چالیس مولوی آپ کو اچھا ہو گیا انیک کام ہے فرض ہے وہ کہے نماز پڑھو آپ نہ پڑھیں تو وہ پڑھا نہیں سکتا پڑھا سکتا ہے کوئی بندہ قید <ساعدہ> میں نماز نہیں پڑھتا چالیس مولوی کٹھا وہ نماز پڑھا سکتا ہے مان سے نا تو نا نا نا جب نماز پیلی تو قوم آزاد آزاد ہے نا دوگرام میں سمجھ آ گئی بات روپیہ مانگے دے دو نہ مانگے وہ چھین نہیں سکتا چھین سکتا ہے مولوی چھین سکتا ہے بھائی تو مالی طور بھی قوم آزاد ہو گئی بات ہے نا آزادی پر چونتنا بے وقوف کا کام اور کمزور پر گرفت کرنا بہت گئی تھا وہ لینے میں کمزور ہے منانے میں کمزور ہے قوم دینے میں آزاد ہے اور ماننے میں بھی یہ سوگرا کا لوازنا جس طرح چھوٹا بچہ کپڑے اتار کر تک کمیز سڑک پر روڈ پر ہو جائے وہ چھوٹے بچے کو ہاتھ کوئی سمجھا سکتا ہے جوتا مارکٹ بھی نگا ٹو کرا ہے موبی بھی اسی طرح آپ ہو تو قوم بھی اس کو عام بندہ بھی سمجھا سکتا ہے بات ہے تجتا پیر یہ بزرگوں کی باتیں ہیں میں اب آپ کو اصل اور سمجھ اور سکھ لا اللہ سمتا کا پتھر اللہ نے قرآن اتارا تاکہ تم فکر والے ہو جاؤ میری جتنا تقریر ہوگی وہ فکری پھر بلند کرنے کی کیس کا پیر پھر آپ کو نماز کا کہے تو اثر تو مولی سے زیادہ ہوگا نہ پڑھو تو زور سے وہ بھی نہیں پڑھا سکتا پڑھا سکتا ہے پیر ایسا چھین سکتا ہے وہاں بھی کہوں گا وہ درمیانی امامت جس طرح درمیانی نماز نماز نماز عمر کا بندہ ننگا ہو کر روڈ پر کھڑا ہو گیا خاندار ڈی سی کمشنر بادشاہ یہ امامت کبرا ہے یہ کیا ہے کبرا یہاں تو مزاج نہیں ہے چالیس گالی خاندار دے برداشت کرنی پڑے گی ہے نہیں وہ بندے کو کہے ننگا ہو کر ناچ ناچنے لگ گئے موجود تو نماز نہیں پڑھا سکتا خاندار کا ہے ہم نے میں نے خود اپنی زندگی میں پاک کو خاندار نے بیٹے کا نفس چسایا اور بیٹے کو باپ کا نفس چسایا مار مار کر ستیہ ناس یا ہم نے خود دیکھا کتنا برا کام ہے برا بڑے ہی ماں فیل طور بھی کون پیسہ بھی لوٹ سکتے ہیں ایک مجھے میں ہم نے دیکھا ہے چار اور ملا دیا پرچہ قتل کا دے دیا مجھے چار اب انہیں دو دو لاکھ دے کر چھوڑ دیا باقی اس کو یعنی ایسے کوئی ہم نے مجھے سپاہی کہنے لگا جب ہم رات کو ہمیں کوئی پیسہ نہ ملے علی پور کا تھا تو ہم چرچ ہمارے پاس ہوتی ہے اس کی جیب میں ڈال کر اسے باندھ کر لے جاتے پیسہ لے لیتے ہیں روڈ پر چڑھ کر ویسا تمہارا پتی خراب ہے تو فلاں ہے فلاں ہے رات کو روحانی وہ مادی مجرم ہے وہ بھی تمہارے ہے کوئی مادی مجرم بھی نہیں ہے کوئی پتی نہیں ہے جاؤ بھی اب تو مجرم ہے سب بڑا مجرم تو تو ہے تو ہے یہ قبرا کیا امامات کو کبرا سمجھیں گے طور تو آزاد نہیں یہ ٹیکس لگاؤ میں تو جو کچھ یعنی ہمارا پیسہ بھی محصوص نہیں ہے ہم آزادی کے طور پر اپنا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 آپ سنا ہے جس کے تین بچوں سے زیادہ ہو گئے ان پر بھی پچاس روپیہ ٹیکس ہو <سؤال> کیا کیا پتا سور کے بچے ہمارے ساتھ ہیں کون <سؤال> کو کیا لگایا اب مجھے یہ بتائیں آپ اگر جس کے پاس ایمان ہے کہ چھوٹا بچہ بھی روڈ پر ننگا ہو کر کھڑا ہے دیکھیں سور کے بچوں نے کدھر لگایا ہمیں چھوٹا بچہ بھی ننگا ہو کر کھڑا ہے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 اب دیکھو قوم کو اللہ نے فرمایا حضرت علیہ السلام فراؤن نے جو بات سیکھی قوم کو بے وقوف بنا دیا غلط سے لگا دیا پہلے قوم کو بے وقوف بناتے رہے ہیں پھر حکومت اب سگرا عالم ہو سگرا کیا ہوستا عالم بھی ہو متا کی بھی ہو جائے پیر بن رہے ہیں جس طرح دیکھو سیفی سب بہشتیاں ہیں وہ کہتے ہیں سب بہشتی ہیں ساویلیاس ساوی پٹکی ساوی والے میں. کتنا جہل بے وقوف قوم ہے امام خطبی سرکار نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی سادھی نالائن پاک پہنتے تھے اور کوب جاتی تھی تو آپ ہاں مبارک سے گانتے تھے وہ ایک صاحبی کے پاس آئی وہ قبر میں لے گیا اس نے کسی کو لیا پتا ہے کون دیتا رسول وقت فوٹو کھینچے ایمان سے کہو بات بے وقوف کیوں کہ بے وقوف ہے بھائی ایمان سے کہو یہ کوئی نالین کا فوٹو کھینچو ایسا ہوتا ہے پیر مبارک کہاں سے جاتا تھا کچھ آپ اکل تو رکھتے ہیں وہ چیزیں تلّا بنوا کر فوٹو پھینچ دیا جو نہ بزرگ فرماتے ہیں اگر حوالہ بھی حدیث بھی سلسلہ کا سلسلہ نہ ملے کہاں سے آئی کہاں سے آئی تو تک کریں اس کو نہ مانو مانوکیت تیرے پاس کہاں سے آیا نہ ہمارے شریف والے کے پاس آیا نہ شریف کسی ولی کے پاس یہ نہیں آیا پورے پاس کہاں سے آیا کوئی اصلا میں دکھا تو بھی سوچو ذرا کہ دو نمبر تیس پیسہ کروڑوں روپئے قوم نے دے دیے یا نہو ہے اور سب ایسے گول دستکوں شریف پڑھے گا سال کے گنا اس گہر کو یہ پتہ نہیں کہ سال کے گناہ پبھی گناہ سوائے حد کے جس طرح درے اور سنسار رنا کی ہے چوری کی ہاتھ کاٹنا ہے کو مت لگانے کے اسی دریا ہیں یہ اور اگر کارا ہے تو درے ہیں پر شادی شدہ ہے تو سنسار ہے کچھ یہ سوا کو بل کے ماپ ہوتے یا حد کے یہ باتوں میں مسئلہ بتا رہا ہوں آپ میں سب اس جہل نے کلی طور لکھ دیے سال کے گناہ آپ میں کہتا ہوں یہ سہل شکتی والے جو بڑے ہیں اتنگ رہے ہیں یہ کہتے ہوں کہ سال کے گناہ آپ ہیں چلو آئیں کا پھر کر لیں گے گناہ مراد نے کون کا بیڑاگر کر دیا جہل یہ تو خود پتا نہیں ہے امام غزالی نے فرمایا جب گناہ عام ہو جائیں رحمت کا بیان کرنا شکتی سے بنا کرنا اور اس جہل نے یہ لکھا جی طرح یہ کہتا ہے میرے سارے جو سیفی کہتے ہیں میرے سارے سلیفے جو ہیں وہ ولی ہے جہل ولی وہ تو جاہل ہے یہ کر ولی ہو گئے وہ بھی جہل خود پیمان ریت کی بوریاں رکھی ہیں جس طرح چوہا چپ کر بیٹھتا ہے پارے کلاشن کون بے وقوف ہے ایمان سے میں تو اس کون کا پاکستان سیکھاؤں سے میں اتنا مایوس ہوں کہ اگر خودکشی جیب ہوتی تو میں خودکشی کر کے گزر جاتا ہوں بیسٹ اوپر ضرور بحس پہنچ ہے بیس کی خبر ہمارا لو ہمارا پتاوا ستاوا ہے سارے اہم بڑے ان سے ستاوے شامی وغیرہ سارے ان سے ستاوے لیتے ہیں اس میں ہے جو بندہ اپنے آپ کو کی سمجھے یا کسی کو بحث کی اشارت دے وہ پکا جانوی ہے چودہ سال امام کی ہے یہ عورت کو بحث دیتے دروئی شریف پڑھو بھائی وہ کام کرو پہ چکر پہ کا ہے یہ ساٹھ پانچ روپے کا لوگ اور چارے عنما کا فتوا ہے کہ اللہ کی کلام سوائے چمڑے کے سونے میں بھی نہیں پہن سکتے کمرے کے سوا نہیں پہن سکتے اگر کمرے کے سوا ہے نا نہ پہتو میں جا سکتے ہو اور نہ مات بیوی کے ساتھ جا سکتے اس سور نے ایسی بے ادبی کی خدا رسول کے نام کی کہ پلاسٹک میں اصلاط وسلام بچہ یہاں لگایا ہے وہ پیشابی کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے وہ اس جیل کو پتا نہیں میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں ایسے بات کا ہے یہاں پٹی لگائی بچے کون گرائیں اصلاح وسلام نکل جاتا ہے بچا کرنے چاہیے اور نیکی کار بول جا اور گناہ کر سامنے رکھ تو نیکی کا عبادت کرتے تھے وہ فرماتے تھے عرض کرتے تھے بنا کر سمجھی للیوں کا لال گلا زمین ہماری جو عبادت ہے کوئی نبی کی عبادت سبحان اللہ لیکن وہ عرض کرتے تھے یار بولا لگ نہیں تبول سروان پہلے تو ایمان ہے جو ضرور شروع کر رہا ہے اس کا ایمان ہے پھر سویرا گنا ایمان ہوگا تو اگر قبولیت بھی ہو گئی نہ ہو باندا تو بحث کی خبریں دے رہا ہے شہر بہت آسان کر رہا ہے سارے اپنے آپ کو بہت ہی سمجھتے ہیں اور اس کا کوئی مقام ان کے ذہر نہیں ہے صحابہ ریت انگاروں پر انگاروں پر لکھا کر پیچھے گئے انگاروں پر ان کے سینوں پر پٹھا کیا کتنا جب چکر گرم ہوتا ہے دو پیس کو وہاں سلا کر اوپر پکڑ کی چاٹھی رکھتے صحابہ کو جان مال گئے بتن لوٹ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے داعش کا مالک تعینات کا مالک فریاد کر رہے ہیں کافی کی چھان سائے مبارک میں بیٹھے ہیں دور صلی اللہ علیہ وسلم وہ فریاد کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی موجود ہیں اور ہمیں تکلیفیں اتنا ہیں بہت کی باتوں سن رہا ہوں فکری تصور ہے رہے کل کے فکری بات کر رہا ہوں صحابہ کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا صحابہ وہ جماعت ہے اللہ نے جواب دیا خاموش ہے اللہ جو خیش کا مالک ہے صحابہ کو تو مات اللہ دینا فلو قبلے کو تمہیں تو اگلو جیسا تکلیف آیا ہی نہیں رسوم اللہ ہم سے بھی کسی کو زیادہ تکلیف آئی ہے اللہ تعالیٰ جو ہمیں مطالبہ کر رہا ہے تو بحث تمہیں ایسے نہیں مل سکتا آسان نہیں ہے بحث تو حضور حدیث کو آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کلمہ پڑھتے تھے کافر کہ لوہے کی تنگیاں اٹھا کر ان کے ماں جو ہے کیوں آجا, اب سمندار ہو ہم ہے ایسی جماعت نہیں آئی ان کو تو کتاب ہو رہا ہے تو بحث آسان نہیں ہے قبل انسان ہوگی اس طرح کا شدا یہ قانون انسان خیال کسی کرے مہینے چھوڑ لیتا رہے کہاں کا پوچھ سوئی چوک ہے تو گالی عز میں ہم تمہیں ازمائیں گے تمہیں خوف دلائیں گے خوف تم پر اس کو برخاست کرو بنا خوفے پھر بھوکھائے گی پھر میں دیکھوں گا مجھے چھوٹے میں میرے ساتھ رہتے ہوئے اگماؤں گا نکشم بنا لموال مالوں پہ نقصان دوں گا ملان سوسے تمہارے خاندان میں مار جانے لے لوں گا بس تمہارے پھل جو ہیں اس کو بعد یہ لاد لیتے ہیں بعد ہم لاد لیتے ہیں. یہ میں امتحان لوں گا سب بحث دوں گا جہ لو تم نے صحابہ کو بہت آسان نہیں مل سکتا تمہیں دسری امتحاد بحسٹ مل جائے گا ایمان ہے بھائی مانو کیوں کا ان کے ساتھ دھوکا کرتے ہو کیوں کہ ان کو جان میں بناتے ہوئے سوچ کرتے ہو امام ابو علی کا رحمت اللہ علیہ چالیس سال نماز پڑھی چالیس سال اشاہ کے ربرو کے ساتھ سجر کی نماز پڑھی سوتے نہیں تھے وہ بھی رو رہے ہیں لوگوں کو کہہ رہے ہیں لوگوں اگر ابو علی کا بخشا گیا تو بہت تاج سی بات ہے اللہ بے مانو تم نے بے لوگوں کو بے خوف کر دیا بحث کا آسان کر دیا قرآن کو چھوڑ دیا بل بابو تو قرآن کے ساتھ تبلیغ کروا اردے رسول کو صلاحیت ہوتی ہے جیسے تبلیغ کرے بھی بندی ہے کہ میرے قرآن کے ساتھ تبلیغ کر تم اپنے نصاب لکھ رہے ہو بہمانو آمانو قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالی شرط لگاتا ہے بہن کی آمانو کی شرط پہنے آئے آم الفس والے آدھار اور پھر من بعد ایسے گنان جن سیمان میں بچتا ہوں کراب سکو تو نام ہی نہیں لیتے قرآن مجید میں جان نم کا عذاب سے بہت ڈرایا گیا ہے بیس کی تھوڑی ہے صلی اللہ نے سارا عذاب کا ڈرایا سارا قرآن مجید بھی آپ کا لقبی بشیر اور نذیر ہے لبئی باب ان غفور رحیم محبوب اعلان فرما دے میں الرحیم ساتھ یہ لان فرما دے کہ میں انا عذابی ہوگا العذاب الرحلیم درد ناک اگابے اگاب والا ہی ہاں میری کرو امیدو میرے اگاپ کو گناہ کو بچو شرا کون ہو عالم دمانہ تو کون ہو بھائی عالم عالم اس عالم بھی ہو اس کا بھی ہو اگر عالم نہیں ہے بابو سلطان فرماتے ہیں کہ وہ بار کوئی فخر کمائے کافر میں ریوانا ہوں ارے وہ تو شکرا نہیں آئے، ہے اس کا پر کر کے سکتا ہے جو غصہ پر ہو عالم بھی ہو متا کی پرہیزگار بھی ہو کیوں اگر پیر متقی پرہیزگار نہیں ہے اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو امرید کے لیے بھلائی کیا طلب کرے گا ایمان سے وہ مطلب غصہ کا بڑی امامت ہے اس کے لواز معاف زیادہ ہیں ابرا عالم بھی ہو متا کی پرہیزگار بھی ہو عاد بھی ہو امیر بھی ہو کانے بھی ہو یہ نہ کجانے لوٹ کر کھا جائے کبرا کے بڑے لوگ آزمات آئے لکھ جائیں جو کبرا پر آئے وہ ولی جتنا شان ہو تو کبرا پر آ سکتا ہے ورنہ نہیں آ سکتا اب ظلم کیا ہے بےمان سور لٹیرے نام ماسٹر کو پتا ہے کون سی وہی یار کیا کریں نام ماسٹر بائیمان کو پتا ہے کون سی امامت کے لیے پیار کہ کون سی امامت تیار کر رہا ہوں نہ لڑکے کو بتایا میں کون سی امامت کے لیے تیار ہو رہا ہوں لا. ارے جو شکرہ پر نہیں آ سکتے وہ کبروں پر شاید ہیں دیکھو ظلم کیا ہو رہا ہے ان کا نام کوئی نہیں لیتا ان بےمانوں کا نام ہی نہیں لیتا ان کو یہ کوئی نہیں کہتا کہ کبروں پر کیسے آ گیا بات سمجھی نا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 طالبان ان کے گھر گیا جب وہ نام ان کے گھر آ کر مارا ان کو یہودی ان کے گھر آیا یار جو کہتے ہیں طالبان ان کے گھر چلے جاؤ ان کو سارے ان کو قتل کر دو پھر وہ کہے نہیں بھائی دہشت کر تو ہے تو لڑے گا نہیں میرے گھر اچھا طالبان تو دہشت کرتے ہیں جو اٹھارہ لاکھ بچہ ہی آپ کا مر گیا وہ دہشت گرد سے کہو کہ وہ کرتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا کال رسول یار قومی حاضر قرآنہ رسول فرمائے گا یا رب میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے چھوڑا ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وا ایزا قیلا لات سے دودھ ان مناسبین کافروں کو کہو کہ زمین میں سطح مت کرو تو یہ کیا جواب دیں گے دیکھو قرآن مجید کی حقانیت اللہ نے پھیلے دکھا اور <سؤال> نانو مسلم یہ کہیں گے ہم اسلحہ والے ہیں ہم تو امن دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں <سؤال> کہتے ہیں ایسے اللہ اقبال فرماتا ہے جہاں بھی چھوٹی چھوٹی بڑی برائی ہے اور دنیا میں یہودی کا ہاس ضرور ہو <سؤال> <جنب> یہ تو قرآن کو ماننے والے ہے لا تو اس سے دو پھیلا زمین میں فساد مت کرو تو یہ کہیں گے کالین مانا نو مسلم ہاں مسلمان ہیں قرآن کو مانتے ہیں نہیں مانے جو نہیں مانتا وہ تو مسلمان نہیں ہے جو اپنے رب کو جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے ہم جانتے ہیں ان سکوں سے جو اپنے کو نہیں جانتے جا ہم رب کی بات مانے تو یہ تو اپنے آپ کو نہیں جانتے اللہ یا شور قرآن جی دینا خبر یہی سوساتی ہیں لیکن انہیں شعور نہیں مانتے قرآن مجید یاد جس کو اس کو کہانیں گے جو بندے کہیں جو خدا رسول کہ وہ اس کو مانے یا بندوں کو مانیں گے اللہ تو فرماتا ہے فسادی یہی ہے یہ جو اب جاسوس کہتے تھے ایجنسی والوں کو کیا کہتے تھے جاسوس نہیں اب وہ ایجنسی نہ ہوگا اسرائیل کی ہے یا امریکہ کی ہے یا برطانیہ کی ہے جب تک یہ ایجنسیاں باہر اسرائیل ہمارا دوست اس ہے یہودی تو اللہ تعالیٰ فرمات تمہارے دشمن ہیں اللہ فرماتا ہے بشیر المنافقین بے محبوب منافقوں کو بریمانوں کو سکون والوں کو سمجھ لو ان کو بشارت دے دو یہ منافق رہے ہیں اللہ میری آزاد کی نشانی کیا ہے ملین اے مناسبوں کی میں تمہیں نشانی بتا رہا ہوں یہ کافروں کو تو سمجھیں گے مومنی ان کو نہیں سمجھے گا یہ کہیں گے کافر ہمارے دوست پھر وہاں جائیں گے ان کی نشانی ہے وہاں جائیں گے کیا کر رہے ہیں آج اب تک ہونا ان کا یہ کہیں گے وہاں جائیں گے ان کی نشانی وہاں جائیں گے کیا کرنا جب تک یہ کہیں گے ہم ادھر جاتے ہیں ہمیں عزت ملتی ہے نشانی جیسے ہے ہمارے لیے ہی امریکہ برطانیہ سے چھوڑتے ہیں ہم نہیں بچ سکتے یہ وہاں سے ہمیں عزت ملتی ہے یہ سارے ایسا سمجھتے ہیں تو قرآن کی نق یہ منافق ہوئے نہیں ہوئے انزت آلّا ہے جمیہ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 مومن سے بات کر رہا ہے کاؤنٹ کو تو تم نے بےکوف بنا دیا ایمان پھینک لیا دنیا کا کوئی بڑا داشت گرد دا, مسلمانوں نہیں دا. ایک ملک میں چھٹا کتا جسے کاٹتا تھا نا وہ اس کو مار دیتا تھا بادشاہ چھٹے کچھ کو رہنے دیتا بڑھتے بڑھتے بڑھتے فون مر گئی بہت آخر اس نے اس کے بیٹے کو کاٹ لیا جب بیٹا چاہتا ہے اوپر مار گیا پھر کتے مارنے لگا وہ اپنے اوپر پڑی نہ پتہ لگا یہ اصلا تو بڑھاتے جاتے ہیں بندو مارتے جاتے ہیں نام اڑا کر جب تو اپنے دہشت گردی ختم کرنی ہے تو دنیا میں اصلہ ختم کر دو مان سے کم مسلمان ہو رعت نہیں کرنی میری رعیت نہیں کرنی بات ماننے کو تو ماننا حقائق ہیں حقائق بیان کرنے سے دل. کیا پتہ یہ میں آپ کا کہنا مان رہا ہوں ہم پر پابندی ہے بہت بڑی پابندی ہے ابھی ایجنسی کا افسر آیا بیٹھا ہے بہت بڑا میرے بہت بڑا افسر ہے لوگ کا سارے اس کے ماحول بساتا رہے گا بہت پابندی ہے چیز صاحب کے سندے نے امراض نے وہاں ملتان میں دعوت کی وہاں جل سے کا انتظام کر دیا اعلان کر دیا تو چیت صاحب وہاں گئے تھے تو جل سے کا انتظام وہ چیز صاحب کو لے آئے چونکہ چیز صاحب آیا پیچھے فوج بھی آ گئی ایجنسیاں پولیس بہت آ گئی بھی کا جلسہ کا ہمیں حکم آیا ہے پچلسی جلسرا کریں اسے گرفتار کرتے دی. جیل میں آگے. یا کہیں افواہ کرتے لے گئے الحمد للہ کہ یا بیس منٹ سے پہلے وہ ہاتھ بہت پابندی ہے میں تمہارا کہنا مان رہا ہوں یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں ان پر بہت سی پابندی ہے حقائ ہم مان لیں اب مان سے کہنا ایک بندہ کو اپ لے کر شہری ہیں شہری دیہاتی ہے میں تو بیات میں بیٹھنے والا ہوں ایک بندہ کلاسن اپ لے کر کڑا ہے دس بندے ادھر خالی ہاتھ ہیں دس ہر کس کی پڑے گی مان سے کہنا کہ بات کا راچن کوپ والے بھی پڑے گی کے وہ دس بندوں بھی پڑے گی جی کیا ہو نارا مسلمانوں میری رعایت نہیں کرنا اپنا جو اللہ نے ایمان دیا ہے صداقت دیا ہے کون اللہ تعالیٰ نے فرمایا چار بندوں میں ہو جاؤ بچ جاؤ گے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 اس کی داشت ہوگی بھائی جس کلاچن کو اٹھا رہا ہے اس کے ہم کلاچن کو چھین لیتے ہیں پھر اس کی داحشت رہے گی صحیح بات کر نہیں رہے گی نا تو معلوم ہوا اصلہ دہشت ہے دہشت گرد ہی ہے سمجھے بات نہیں سمجھے میں نے کہا کلاشن کو والا دہشت گرد ہے تم جو میزائل آئٹم رکھے ہو کن خون نوچ رہے ہو تم دہشت گرد نہیں ہو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 پھر بام والا پھر آئٹم والا تو زیادہ کرتا راجدگار تھا ہر اور یہ سکول والے ایسے بے وقوف جہد ہیں دنیا کہ مادیت کا توڑ مادیت مسلمانوں نہیں ہوتی مادیت کا توڑ روحانیت ہوتی ہے حقائق بتا رہا ہوں پہلے میں کہہ دیا مادیت کا توڑ کیا ہے مافیت کا توڑ مادیت نہیں ہے کہ تم بھی بناتے جاؤ اور حضرت آدم سے لے کر آج تک یہ ہمارا پتوا ہے کہ مسلمان مادی وسائل میں کافر سے آگے ہوا ہے نہ ہوگا مسلمان جب بھی حامی ہوا ہے روحانیت کے ذریعے ہوگا روحانیت کے ذریعے ہوا ہے کیونکہ مادیت کا طور مادیت کا ہے ارے زد ہوتا ہے نکی زین ہوتا ہے طور آگ کا طور پانی ہے آپ کا طور آگ نہیں آپ کتنا ڈال جائیں بڑھتی جائے دنیا ماویت کے پیچھے پڑ گئی مادیت کا طور مادیت تو مادیت جس بھی ہی گئی شادی وغیرہ آ رہی ہیں پیچھے فوج آ رہی ہے تو آپ نے فرمایا گل نزدیک آ گیا آپ نے فرمایا نظارے ہیں مغیرت کو فریاد رکھ ہی انگلی کی فوج سوچ فری آپ آ گئے موین الدین شی نے جو افصلا آپ مسلمان کیا راجا مہاراجوں کی سکھوں سے بات صحیح چھین کر مسلمان کو دے دی روحانیت تھی ایمان سے مادیت تھی اصلہ لے کر آئے تھے اب ہمیں کیا ضرور دینے لگا ہے کہ دنیا مادیت کا طور مادیت وہ بھی اسلحہ بنا رہے ہیں یہ بھی اسلحہ کبھی نہیں آیا جہاں شیطان جو زیادہ کاغذ ہے وہ یہ مادیت سے ہوتا ہے یہ شیطان سے ہوتا ہے تو شیطان نے ادھر دیا بھی ٹونک مارنی ہے ایسا ہے نا مادیت کا طور کیا ہے یہ بے وقوف مادیت کا تو مادیت رہی مافیت کا یہ تو جو ہے یہ تو بے وقوف ہی ہے اب امریکہ اور برطانیہ کے دنیا میں ان کے پاس زیادہ خطرناک اصل ہے صحیح جو بیس بیس ہزار پاؤنڈ کا بم مارتا ہے بندو پر مواصلات کباب اب جو آپریشن کیا ہے نا وہاں بندہ وہاں کا نکل کر آیا وہ کہتا ہے باغات کی سب ہمارے مکان آج بھی گر گئے ہم کیا کریں گے وہاں جا کر ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے ہماری تو انہوں نے نام مرادوں نے روز ہی ختم کر دی افروں باتاں چل قرمانی سیب یہ ماحول باغات جو پمپ مار مار کر باغات کو بھی ختم کر دیا اب یہ بےچارے جا کر نام گے بھائی ہاں نہ کچھ پلڑ <سؤال> پیو سے گزر گئی گزران رم بے سانگ رلو سے دٹھڑا جمل جہانو نہ کچھ پلڑ پیو سے یارنا کھڑ مک لایا یارنا کھڑ مک لایا کتوں کوئی پیغام لایا جی ججمال گل گڑ جج مان لو گل بڑ پیو سے گزر گئی گزران سمد سانگ رلو سے نام نہ رنگ مہی دی نام آئی گو دل سم گوجاڑتے ڈی بلا تھا ویران تھی بے آسر لو سے بلا تھا ویران تھی بے آسر لو سے گزر گئی گزران رو سے لاوے, لاوے, لاوے, لا میں لا میں لہ دے سیوم بھی چھوڑا لاوے, لا کھارے چڑھ دے آیوم سرخی و نیلا رنگ سے मेहंदी सुर्ख बाल नीला रंग व गुजर जो से गुज़र गई गुज़रा गमदे सांझ रलियो से वेणु सिया बे मातम साने دم گانے دکھ ڈگ دل سلاندار سامان ج بل ایک پل مول لین ایک بل مول نب سے باقی کرنے آئے کسے وہ تک دشان کیا ہا تھی جو تک دیر دشان کیا, کیا تھی گزر گئی دے کر کر یاد فرید سجن کو لا گل روا ایک ون کو کرد کر فرید سجن کو لا گل روا ایک ون کو. جان جگر کان جانی جوڑ مروس جان جگل بچ کان جانی جوڑ مروس بچھڑا جمل جہان نہ کچ کلڑے پیوس ش کی انوکھی پیڑ سو سو اندر دے عشق پیڑ سول اندر دے نین وہ منی الڑڑے زخم منج گرد نین وہاو منی الڑڑے زخم منج برہوں بڑا سخت اوڑا سخت خیش قبیلہ لاو جڑا خیش کبیلا لاوم جڑا مارم ماں پو ویر دشمن لوک شاہد مارم ما انوکھ پیڑ سو, سو سول اندر دے نین واہ نیو الڑڑے زخم جگر دے ساگل ساگ کلڑی ساگل ساگ کو للڑی جندڑی جلڑی دلڑی گلڑی جندڑی جلڑی لڑی گلڑی تن من دے تیر مارے یار ہنر دے تن من دے تیر مارے یار ہنر دے رشک لوگ پیڑ سا سو سول اندر دے نین واہ منی رو ال رمض رمضان ویری رمضے شہری رمضان ویری اکھیاں جادو دید لوٹری اکھیاں جادو दीद लुटेरी जुलमी जुल्फ जंजीर पेची पे चाहमी जुल्फ जंजीर पेची पे ज कार दे जुलमी जुल्फ जंजीर पेजी पेज कार इश्के अनोखड़ी पीड़ सौ सौ सोल अंदर दे And then I have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 جو سر دے سو کر دے اس کی الوکڑی پیڑ سو سو سول اندر دے نیل منیر منی الڑے جی کر دے تول نالی ڈین دکھالی طور نالی ڈین نکھال سبر یا رام دی دسرم چالی سبر یار دی بسرم چالی لو لو لگ لگ چیر کاری بر دے, دے, دے لوں لگ لگ ویر کاری تیگ تبر دے لوں لگ لگ جیر کاری تیز تبر دے اس کے الوکڑی پیڑ سو اندر دے نیل میں مندیر الڑے کم جر دے Hey. <laughs> لکھ, تیغت بردے لون لون لکھ لکھ چی کاری تیر تبر دے لو لکھ لکھ چی کاری تیر تبر دے کے انوکھ سو سو سو اندر دے نیلوام نی ال دخم جگر دے یار فرید نہ پایم فرا یار فرید نہ پایم پھیرا یار پایم پھیرا لایا کردان دل بچ تایا کردان دل بچ پیارا سڑ ساڑ گ مسیر شریر نے سان داغ خبر دے ساڑے گی مسیر شریر نے سا داغ خبر دے گڑی پیڑ سو سو سو اندر دے نیل باب نیل الڑے زخم جگر دے نیل باب نی مج گرد عشق چلائے تیر ڈاڑھے ظلم کار دے عشق چلائے تیر ڈاڑھے ظلم کار دے یار ملا بے پیر لولو سو سو دردے یار سو سو دردے عشق چلائے تیر داٹھے ظلم کا ہر دے عشکی اجاڑی جی امن دی اس کے اوجاڑی جوک امن دی نظر نہ دی نظر نہ جتن بھی سوزی تس جا جیڑا سولہ سڑتے سوزی تس جا گیرو جیڑا سولہ سڑتے کشک چلا تیرو ڈاٹے ظلم کار دے یار ملا پے پیر لو لو سو سو دردے بے یار ملا دے پی راپے جو خود پیرو سب تو وا یار ملا بے پیر پیرو سو سو درد دکھان دی سیج نہ باندی تول دکھان دی سیج نہ باندھی سول سیران دی درداں سول شیران दर देव दी रग रग बच्च है पीड़ है रग रग रग बिच है पीड़ डारोग अंदर दे रग रग बिच है पीड़ो दिसदार रोग अंदर दे इशक चलाए पीर डे जुलम कर दे पीर लूलो लू लू सौ Oh, that's it. La, la, la, رن نہ درائی رن نہ دیڑ دی پڑائی سکھ مہی دی روز سوائی سکھ مہی وال دی روز سوائی کی جو لوڑ مسیح بوڑ کن کا پردے کی جو لوڑ مسیح بوڑے کن کا پردے चलाए पीर दे पीरूलो सौ सौ दर दे सुख सुमन वक्त व्याया सुख सुमन वक्त वेहाया बार बीरू का سر دے جایا بار بیر بیروں درتے جایا آیا بار بیر را سر دے آیا گزر گئی تب نب گئے وقت ہنر دے گزر گئی تب نب گئے وقت ہنر دے عشق چلا لاڈے غلوم کر دے نبن فرید اے دکھ دے نبن فرید اے दुख दूहे निभन फरीद ए। दुख शाला नाल, विशाल सुहेले शाला नाल, سہیلے ہوا شکر شیر گزرن دی سفر دے ہوا شکر شیر گزر دی, سفر دے, شیر دی سفر دے عشق چلائے تیرو ڈے ظلم کار دے یار ملا دے تیر لو سو سو در دے یار مل لو لو سر سو, سو درد آ... کیا تھا جو تین بنی گڑ بنی تھیسی رب گنی دولت کچھو چیلا اڑا ٹھگ بٹ کو نکھا دولت کچو چیلا اڑا ٹھگ باز دٹ کو آزاد تھی سفار گ سائدی آزاد تھی سفل سفار چون گھر سی دی بڑی سی اہا جو رب دنیا دل آشنا اے مکار بے وفا دنیا بے وفا خامی نمو زن دگا ہنج کڑی دے کو گڑی پنج بکتی نماز ہے خامی نمو زن دگا ज कड़ी ते घड़ी क्या थोदी ला बणी हे सीआ जो रब घड़ी धज वज दी जग तोड़वे دورے تم مل مل چھوڑوے دھج وج دی جگ مگ توڑے دورے تم مل مل چھوڑوے دل پتھر دی بورے کان ہی भोर वे पैकान हीरे दी कणी क्या था जो मुला नहीं कहीं कार दे।